السّلام اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادشاہ واٹس اپ گروپ الباطہ بادشاہ اور باقی تمام سامع برادران خاراً سب کچھ مسئلہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین 390 79 اولیک جو ہے بائیس یعنی تین سو نواسی ابلیگ بائیس جو ہے آج کل درست نمبر ہے یعنی کا ماسی شروع سے لے کر ابھی تک کہ درست کی تعداد 389 ہے اور بائیس جو ہے اوراد فتحیہ کا درج نمبر بائیس ہے اور ہمارا جو ہے اس وقت عورت فتحیہ میں سے السلّیم لا علیہ حصہ حتم ہو کے اس کے بعد اللہ الک الحمد والِ حسبِ ختم ہوا ابھی آیت القرسی پہ آپ لوگوں کو دو درس دیا تھا اللہ لا الہ اللہ تک کا دو درس میں آپ لوگوں کو پہنچایا ابھی تیسرا درس آیت القرسی میں سے الہیلاقیوم ہے درس نمبر بائیس جو ہے اوراد فتح کا آیت القرسی میں سے الحی الخوم اس مقدس اس میں اعظم کی توضی ہے تو اللّہ الحی... ہئی جو ہے کس معنیٰہٰ میں ہے فرماتے ہیں ہےئی وہ ہستی جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے یعنی اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ زندگی کا سر چشمہ ہے یہ جو اوراد فتح انصر صابری صاحب نے سفر نمبر سکسٹی نائن پہ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا اللہ یو وہ ہستی جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے یعنی اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ زندگی کا سرچشمہ ہے یعنی باقی تمام موجودات جو اس کائنات میں زندہ ہے اس کائنات کے اندر جو بھی انسانوں کے شرل میں فرستوں کے صورت میں جنات کے صورت میں چرن کے صورت میں پرن کے صورت میں درندوں کے شرح میں باقی ایوانوں کے صورت میں سمندری مخلوقات مچھلیوں کے موجودات میں جتنے بھی زیروح موجودات ہیں جن جن میں حیات ان سب کی حیات اللہ تعالیٰ ہی کی حیات سے ہے ان سب کو حیات اللہ سے ملائے کوئی بھی موجود اللہ کے سوا اپنی حیات میں مستقل نہیں ہے اس لیے سب کے موت ہے من عالیہ فان جو کچھ اس و زمین پر ہوں گے سب کو فنانا ہے سب نے موت کا مزہ چہنا ہے لیکن وہ ایک ذات جس کے لیے موت کا تضب نہیں ہے وہ اللہ کے ذات ہے کُ المن علیہ فان جو بھی روئے کائنات میں ہیں وہ سب فن پائے گا اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ہی کا جو ہے ایک معنی جناب عصر صاحب صاحب نے یہ ہے کہ اولاد فضیہ کی شرح ہے اور لغت میں جو ہے مزید اس کی توقیق الحائی حیا یہ حیا تن کے معنی زندہ رہنا ہائے یا مین ہو جب یہی مادہ یہی ہے مین حرف جارہ اس سے متعدد بنائیں تو شرمانا شرم کرنا اس سے حیا آتا ہے مندر الہی اس کی جمع آحیا آتا ہے اس کے معنی زندہ زندہ دل باقی فعال مستعد متحرک یہ سارے معنوی کے القاموں سے جدید نام لغت اور الحی جو ہے جو ماننا بندہ ناجس نے مختلف جو ہے کتابوں سے لغت اور عرفان کتابوں سے میں نے جو سمجھا ہوئی ہے الہائی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا جسے عرفانی اور تصوف اور اعتقادی کتابوں میں سرمدی یل کہتے ہیں سرمدی یل وجود کہتے ہیں یعنی وہ ذات ازل سے ہے لیکن اس کی ازلیت کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے ازل سے ہے اب ازل سے ازل جو ہے وہ زمانے جس کے آپ ابتدا بیان نہیں کر سکتے ازل یعنی آج سے قبل شروع سے اب وہ شروع کب سے اس کب کے لیے آپ کوئی سال درست نہیں کر سکتے ہیں بس آپ ایک لکھ کر کتنے سال پہلے ایک لکھ کر آپ تمام انسان مل کر زیرو لگاتے چلو زیرو لگاتے چلو عدد بناتے عدد بناتے جاؤ سارے انسان محلوقات تھک جائیں گے لیکن وہ اس کی ابتدا نہیں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی عزلیت ایسی ہے عزلیت مطلقہ ہے ہمیشہ سے ہیں اس کے لیے ایسا کوئی زمان ہے نہیں جس میں اللہ نہ ہو اللہ صاحب ایسا علم ذات ہے تو اس کی نہ ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے نہ انتہا کے لیے کوئی انتہا ہے تو ایسے وجود کو سرمدی الوجود بولتے ہیں عرفانی اور تصوف اور علم کلام کی کتابوں میں اور ابد تک ہے انہیں اللہ تعالیٰ ہے نہیں لیکن اس کی عزلیت کے لیے کوئی ابتدا نہیں اور ابدھ تک ہے اور عبد کا بھی کوئی امتحان نہیں عبد کا عام تو بے بعد میں آنے والا زمان مراد ہوتا ہے ازل سے پہلے گزرا ہوا زمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نہ ازل کی طرف پہلے کی طرف چلے جائیں کوئی ابتدا آپ کو ملے گا نہ مستقبل کی طرف چلے جائیں اللہ کتنی اربوں سال بعد تک ہوگا کھربوں سال بعد تک ہوگا آپ اس کو عدت میں نہیں لا سکتے ہیں اس کے لیے نہ دائیں طرف کوئی عبادت ہے نہ بائیں طرف کوئی عدد تصور کر سکتے ہیں وہ ابد سے ہے, ہے،, ہے،, ہے،, ہے، وہ سے ہے, ہے،, ہے اور ابد تک رہے گا رہے گا رہے گا نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی ابتدا نہ اس کی کے انتہا کے لیے کوئی انتہا اللہ کی حایت ایسی پاک ذات ہے اس کی وجود ایسی پاک ذات ہے ہاں جی ایسی مقدس ذات ہیں یہ تمام حیات جتنے بھی کائنات میں موجودات ہیں سب کو اسی نے وجود بخشا ہے تو وہ صاحب حیات ہے تو وجود بخش ہے نا اتنے عظیم آسمانوں کو سیاروں کو قہکشانوں کو ایک قشان کے اندر ہم آتے ہیں عربوں ستارے اور سیارے ہوتے ہیں اور ہر سیارہ زمین سے کتنی گناہ بڑا ہے عظیم گرہ اللہ کے حیات اللہ کی عظمت کو ہم کیسے درخت کر سکیں گے بھائی یہی اقرار کر سکتے ہیں کہ اللہ تری عظمت کو ہم درگ نہیں کر سکتے ہیں یا اللہ تری ہم حق معرفت حاصل نہیں کر سکتے اس لیے ہم الرواشی ہر روز پہلے نبی کے یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں سبحان کا معرف ناگا حق کا کا ہاں جب کا اکمل نو انسانی نے یہ جملہ فرمایا باقی انسان تو اپن فاتحہ لے تو اس پاک ذات کی حیات نانج جی تو جو ہے ابد تک ہے اور ابد کا بھی کوئی انتہا نہیں ہے تو اس کاغذات کی حیات ابتداء و انتہا دونوں طرف سے اطلاق ہے اور ابتدا و انتہا کا شعر نہیں ملے گا ہاں جی آپ سالوں کی تعداد میں چلے جائیں تو آپ کو ابتداء نہیں ملے گا نہ نہ انتہا ملے گا دونوں طرف سے اطلاق ہے آزاد ہے اور اس کاغذات کا حیات و وجود ذاتی ہے اس کو کسی نے وجود نہیں بھاشا کیونکہ اسے پہلے کوئی چیز ہی نہیں تو کوئی چیز تھا نہیں اس سے پہلے تو پھر کون اس کو وجود دے گا وہ پہلے سے ہے وہ سہرشے سے پہلے وہ صاحب حیات ہے تو اس کو پھر حقیات کے دیا لہذا اللہ تبار والے حیات ذاتی ہے اس لیے اس اس کسی نے حیات اور وجود نہیں بخشا ہے بلکہ اس نے سب کو حیات اور وجود بخشا ہے وہ ذات موت و فنا سے کے نقص سے پاک اور نہایت بلند وارف ذات ہے اس نے الہی جو حیات باری تعالی کی توضیح کے لیے دعا جوشن کبیر کا جو یہ نحد مفید ہے یہ پیراگراف نہایت مفید جوشن کبیر کا فصل نمبر ستر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حیات کے بارے میں جو ہے جو کلمات ذکر کیا دعاء جوشن کبیر جس حدیث میں آتا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ آئمہ سے جو نقل ہوا جنگ خندق میں نازل فرمایا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نازل فرمائے تو اللہ کے پیارے نبیا صاحب نے یہ دعا کو جب بھی نظم پڑھا تو پھر جو ہے صبح اتنے طوفانی ہوا آیا کہ افسیاان کے جوش کے پرسی میں یہ جان لڑا تھا اس کے سارے اون نے اپنے رشیاں پکڑ کے پھاڑ کے باغ کیا افسیاان جی سارے دیگوں میں چولہے پر جو دیگ میں رہا وہ سب نیچے گر گیا سارے ٹین اکھڑ گئے اور او صفیہ نصف اعلان کیا میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں بلکہ انہوں نے ایک مہینہ پورا مدنی کو معاشرے میں رہنے کے بعد ان کے تین بندے آب ہاں جی عمر ابن ابدود کے علاوہ جو ہے دو اور بندے بھی پلوان تو وہ بھی خندہ خلاص کر کے آنے کی کوشش کیا تھا یہ تین بندہ مرا ہاں جی بار عباد میں تینوں علیہ صاحب نے واسط جہنم کے باہر آباد میں اداوی علیہ صاحب نے عمر ابن ابدود کو مرا باقی جو دو نیچے خندق میں گر گیا تھا باقی مسلمانوں نے مارا بولتے ہیں بارے مسلمانوں کا الحمدللہ کوئی نقصان ہوئے بغیر یہ دعا کی برکت سے وہ لوگ با کیا تو اس کے پیراگراف نمبر ستر میں ہے جوشن کبیر کے سو پیراگراف ہے اس میں فصل ہے ستر نمبر میں اللہ کی حیات کے بارے میں نہایت جامع میں کل الخیوں بکاتے یا حین القیہ حین اے وہ ساب حیات حسین جو ہر صابح حیات سے پہلے زیرو سے پہلے موجود کہ اللہ تو ایسی ساوی حیات زندہ موجود ہیں کہ ہر ہر زندہ موجود سے پہلے تو موجود ہے جس کو بھی لے لیں ستاروں کو لے آسمانوں کو لے لیں سورج کو لے لیں چاند کو لے لیں عرش کو لے کرسی کو لے انبیاء کو لے محلوقات میں سے زمینی آسمانی جس کو بھی لے لیں ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکت سابح حیات ذات ہے سب کو اسی نے حیات بادشاہ سب کو اسی نے وجود بادشاہ تو یہاں قبل کو نہایت یہاں بادین یہ وہ عظیم حسیک کہ ہر صابح حیات ہر زندہ موجود کے مر جانے کے بعد بھی اللہ تو صابح حیات رہے گا تو زندہ رہے گا تیرے لیے موت کا کو کوئی تصور نہیں اس نے قرآن میں ہے ہاں جی جب سب اسرافیل جب پہ اللہ ہوں پھونکیں گے سب مر جائیں گے اللہ شاء اللہ اللہ فرمائے گلی لمن ملک ماس کے اس کے بعد شاہ کوئی جواب دینے والے ہیں چونکہ سب ہے اللہ خود فرمائے گلی اللہ دلق ایک اللہ جو واحد دلقہ ہر حچیز والی اسی کے حکومت ہے آج تو یہ بادق الحین اے صاب حیات ہستی جو ہر زیر زیر روح کے بعد بھی زندہ ہے سب زیروح مریں گے لیکن اس کے لیے موقع کا کوئی تصور نہیں ہو وہ پھر بھی زندہ ہے یاہی الہزیل سے کمی الحائین اے وہ صاب حیات ہستی اس کی حیات جیسی کسی کے حیات نہیں کیوں یہاں کہ حیات حیات ملا خیر وہ آزل سے وہ آبد تک ہے کوئی بھی موجود نہ آزل سے نہ آبد تک رہے گا سب سے بڑی خراب تو یہی ہے اللہ کی حیات حیات اس ذاتی اس کو کسی نے حیات نہیں باشا باقی تمام معاشاق ہو اللہ ہی نے حیات باخشے اللہ ہی نے ان کو زندگی دیا لہذا اللہ کی حیات ذات نہیں باقی سب کا عطا کرتا ہے اللہ کے موت کا کو کو کوئی تصور نہیں باقی تمام کی الموت ہو لہذا اللہ کی حیات جیسی اللہ جیسی کوئی شاب حیات نہیں ہیں کوئی زیرو نہیں ہے چوتھا پیرغ الضی الشارک و حن اے وہ صاب حیات کہ اس کی حیات میں کسی کو کسی بھی صاحب حیات زیرو کو شراکت نہیں ہے ان لگایہ یہ حیات ذاتی ہے میں نے کہا وہ حیات مطلقہ ہے نہ اسیلازل ہے ناوت ہے باقی ہر شے کے خاص وقت میں وجود میں آئے اور حسبت میں اس کو فنا ہوگا لہٰذا اللہ کی حیات میں کیسے شریک ہوگا وہ وحد لا شریک ہے ہر چیز میں وحدہ لا شریک ہے اور لہٰذا اس کی حیات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے یاہ الزیٰ تاز اللہ اے وہ صاحب حیات حسی کہ وہ کہ جو لاحتا جو اللہ جین وہ کسی چیز میں کسی بھی صاحب حیات کا وہ کسی بھی وقت محتاج نہیں اللہ ایسی صاحب حیات اور عظیم قدرت والے ذات ہیں لایا تاز ال وہ کسی بھی نہ حیات میں کسی کا محتاج ہے کیونکہ ہر ایک وسنِ حیات بخش نہ کسی اور شے میں بھی کسی بھی چیز میں اللہ کسی بھی شے کا کسی بھی موجود کا کسی بھی وقت محتاج نہیں وہ غنی مطلق بادشاہ ہیں یاہی الضیع یمید العین اے وہ صاحبہ حیات حسین جو ہر زیرو کو موت دیتا ہے ہر زیرو کو موت دینے والا ہے یاہی الذیع اے وہ صاحبہ حیات حسین یزغ و لائن جو ہر صاحبہ حیات کو رزق دے کر ان کو زندہ رکھتا ہے جب تک اللہ کسی کو زندہ رکھ کر رزق بھی خود پہنچاتے جاتے ہیں لیکن اس کو کسی کی طرف سے اس کو کھانے پینے ہر چیز ہم بے, بے نیاز بادشاہ ہے یا لم عرس الحیات میں اے وہ صاحب حیات حسی لم رس الحیات جس نے حیات کو عرش میں نہیں لیا کسی بھی ذی کسی بھی زی, کسی بھی زی سے کیونکہ اس کی حیات ذاتی ہے بس ذات ہے یہ اللہ ازل سے حیات صاحب حیات آئے گا یا اس نے حیات کسی سے عرش میں نہیں لیا تاکہ وہ دوسرا کوئی آ کے چھن سکے نہیں وہ بھی ذات صاحب حیات یَہی لذیح اور یہ صاحب حیات ہنسی یوہ ی المحتا جو تمام موجود جو مردوں کو زندہ کرتا ہے قلخیمت میں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن یہ یو یا قیم اے وہ صاحب حیات ہنسی جس کی حیات ذاتی جو ازل سے زندہ ابتر رہے گا سر مزید یو لائی وجود ہیں قیم اور وہی وہ پاک ذات کی ہر شے کو اسی نے وجود بخشا پھر ہر شے کے وجود اور بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہاں جی ان سب کو مہیا کر کے ان کو خیوام اور دوام بخشنے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے ہر شے کو حیات دینے والا بھی اللہ ذات ہے اور ہر شے کو بقا دینے والا عرصے کا نگاہ بھی اللہ ہی ہے جب تک اس کا جرم سما نہیں آئے گا سب کو اللہ بقا دوام استعمال بخشے گا نگاہ بان ہی اور وہ ایسی حساب حیات ذات ہے یہاں کہ لاتا خدو صنت وولانا اس کی ایسی حیات عظیم حیات ہے ہاں جس کے لیے نہ کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند دونوں انسان سے حیات چھیننے کا کم ترین وقت کا اونگ ہے ایک لمحے کے لیے اللہ ایک لمحے کے لیے اس کو اون نہیں آتا ہے نیند تو چھوڑا ہے نیند تو گہری چیز ہوتی ہے کافی ٹیم کے لیے ہوتی ہیں کم کچھ منٹ سانجھے آدھا گھنٹے بیس منٹ کا تو ہوتا ہے لیکن جو ہے سینا جو ہے سینا ایک لمحے کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لمحے کا وہ سینہ بھی لاگو نہیں ہوتا وہ حیات ملق ہے حیات مح سے ہاں جی حیات خالص حیات ہے اس میں غفلت کا زلہ برابر بھی اون کا جس میں حیات ایک مچھنا جاتا ہے نا زندہ آدمی کا جس کا محسوس ہوتا ہے سوئے آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ہمیں بھی نیند اونگ آتی ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتے ہیں اطرم میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا ہے کچھ مختص علام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کو ایسی بھی زلہ سا اس کو جو ہے غفلت کا شکار نہیں ہوتا تو اللہ کی پاک ذات ایسی عظیم ذات ہے چارگر تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حیات کے حوالے سے یا حقیم حیو یا صفت حیون کے حوالے سے یہ مختصر توضی ہو گئی کل انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے